يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وغس منهما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز صوج عظيمة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 الخيا في جهنم كل كفار عنيد منا الا الخير معتز مريد الذي جعل مع الله اله ان اخر فالخيا في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ضيئته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يغسل القول لدي وما أنا بظلام من العابد وقال عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة ومهدى للعالمين به آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمين وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر أبنين جمع وفردان شين كواتين إسلام. پچھلے دو خطبوں میں آپ کے سامنے حج کی فرضیت و اہمیت اور بیت اللہ کی عظمت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں رکھی گئی تھی آج کے خطبے میں بھی میں نے وہی آیت سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی جس آیت کی تلاوت کے ذریعے میں نے یا جس آیت کی روشنی میں پچھلے دونوں خطبے ہوئے تھے اس آیت میں اللہ تعالیبان و تعالیٰ نے سرزمین حرم اور بیت اللہ سے متعلق ایک بات یہ بتائی کہ آیا تم بینات کہ اس گھر میں بیت اللہ میں کابت اللہ میں یا سرزمین حرم میں واضح نشانیاں یہ زمین معجزات کی زمین اللہ تعالی کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کی زمین ہے آیا تم بینات یہ وہ زمین ہے یہ وہ حرم ہے یہ اللہ کا وہ گھر ہے جہاں قدم قدم پر اللہ تعالی کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اپنی زبان حال سے بیان کر رہی ہیں کہ آیا تم بینات کیا ہیں اور یہ کون سی نشانیاں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے عساہیت میں کیا ہے ایک نشانی تو قرآن نے خود ذکر کر دی مقام و ابراہیم یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا اور جس کہ <سلام> کہ پر پتھر پر آپ کے قدموں کے نشانات ہیں قرآن مجید نے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا یہاں پھر ایک اور نشانی بھی ہے کہ حضرت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی آسمان سے اترا ہوا پتھر ہے جنت کا پتھر ہے جسے بندوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا کالا کر دیا جبکہ وہ جب جنت سے اترا تھا تو بالکل سفید تھا بندوں کے گناہوں نے اس پتھر کو سیاہ کر دیا یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے یہ دونوں عظیم نشانی جس کے سلسلے میں میں آج کے خدبے میں تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بیر زمزم زمزم کا پانی اور زمزم کا کنواں میرے زمزم زمزم کا کنواں یا زمزم کا پانی سرزمین حرم کی وہ عظیم نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی وہ عظیم نشانی ہے کہ اگر انسان صرف اور صرف اس ایک نشانی پہ غور کر تو اسلام کی حقانیت پیغمبر اسلام کی حقانیت کو جاننے کے لیے کافی ہے یہ وہ کنواں ہے یہ وہ کنواں ہے جس کی بنیاد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تخوے نے, نے, نے, نے اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق نے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت نے کنویں کی بنیاد رکھی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جب وہ شام میں رہتے تھے اپنی دو بیوں سارا اور حاضر کے ساتھ رہتے تھے سارا رضی اللہ عنہ باعث تھی اللہ تبارک و تعالی نے حاضر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی نرینہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کی اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت کا امتحان لینا چاہا کہ ابراہیم آج تک تو تم قدم قدم پر اس بات کا ثبوت دیتے آئے ہو کہ تمہارے دل میں میری محبت سب سے بڑھ کر تم نے میری خاطر اپنے والدین سے جدائی اختیار کی تم نے میری خاطر اپنے اقارب اور رشتے دار سے جدائی اختیار کی تم نے میری خاطر اپنی سرزمین عراق اور اسے ہجرت کر کے شام گئے آج تک تم اس امتحان میں کامیاب رہے اب جب بڑی تمناؤں کے بعد آرزوؤں کے بعد جستجو کے بعد دعاؤں کے بعد اور پیرانہ میں بڑھاپے میں ایک نرینا اولاد اب اللہ نے آتا کی آپ خود بتائیے کہ والد کا تعلق ایسے ننے بچے سے کتنا مضبوط ہوتا ہے کیسی محبت ہوتی ہے اللہ تعالی نے آزمانا چاہا کہ ابراہیم ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نرینا اولاد یہ لاڈیلا رکھ لوتا بچہ جو بڑھاپے میں تمہیں بڑی تمنا اور دعاوں کے بعد ملا ہے اس کی محبت کہیں ہماری محبت پہ غالب تو نہیں آ جائے گی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی آجم اور اپنی اکلوتے بچے اسماعیل کو شام سے لے کر نکلو اور مکہ سرزمین مکہ مکہ آج, آج تو دنیا کے طرف سے شہروں میں سے ہیں آج دنیا کی ہر نعمت وہاں میسر ہے لیکن یہ جس دور کی بات ہے یہ اس دور کی وہ ایام تھے جہاں مکے میں انسان تو انسان کوئی پرندہ بھی بھٹ بھٹکے سے جو نہیں آیا کرتا تھا جہاں کوئی قطرہ پانی نہ تھا جہاں گھاس بھی نہ ہوتی تھی پرانی مزید کے الفاظ میں وہ وادی غیر دیزا وادی غیر دیزا جہاں نہ پانی ہے نہ درخت ہے نہ پودے ہیں اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے اس نن معصوم اکلو سے اور اپنی بیوی حاضر کو وہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لے گئے اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں اسباب زندگی نہیں ہیں یہاں کھانے کی چیزیں میسر نہیں یہاں پانی بس حاجر کے پاس چھوٹا سا مشکیزہ تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے ڈیلے اور اپنی بلی حاضر کو اللہ کے حکم سے اور محض اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ پر توقل کرتے ہوئے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر نکل پڑے ہوئے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے لیے وہاں کوئی سبب نہیں اور اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اللہ کا قانون ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ پر مشکل سے مشکل ترین اوقات میں بھی غیر معمولی ایمان و یقین کا ثبوت دے مشکل سے مشکل ترین گھڑی میں بھی اس کا توقل جو ہے لفظش نہ کھائے وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی کرش میں دکھاتی ہے ابراہیم چلے گئے یہ ننا معصوم سا بچہ جب تک مشکیزے کا پانی تھا پیتا رہا اور جب پانی ختم ہو گیا بچے کو پیاس لگی پیاس سے بلبلانے اسماعیل علیہ السلام ماں یہ دیکھا نہ گیا کہ اس کا ننہا معصوم سا بچہ بھوک اور پیاس سے بلبلاتا رہے ماں پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی قریب میں دو پہاڑیاں تھی ایک صفا کی پہاڑی ایک مروا کی پہاڑی صفا پہ جاتی صفا پہ کھڑے ہو کر ادھر دیکھتی کہ کوئی آسو نہیں رہا ہے پھر وہاں مایوس ہوتی تو صفا سے مروہ آتی مروہ پہ کھڑے ہو کے دوسری جانب دیکھتی کہیں کوئی مدد تو نہیں آ رہی ہے دوڑتی رہی دوڑتی رہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی وہاں اسماعیل علیہ السلام یہ معصوم بچہ بل بلا رہا تھا اللہ کی مدد آئی ایک روایت کے مطابق جبریل امین جبریل امین تشریف لا اور جبریل امین پانی کا چشمہ ٹوٹا نکل پانی, پانی نکلنے لگا ہاجر نے دور سے دیکھا پانی نکل رہا ہے دوڑے دوڑے آئی اور آ کر اس پانی کو سے پانی کو روکنے لگی کہنے لگی دم دم دم دم جس کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ رک جاؤ ٹہر جاؤ ٹہر جاؤ جا, جمع ہو جاؤ جمع ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا رحم اللہ عما اسماعی رحیم اللہ اللہ کی رحمت ہو اسماعیل کی محاذہ پر اگر وہ اس زمزن کو نہ روکتی تو یہ زمزم دنیا کے عظیم ترین چشموں میں سے پیسہ چشمہ بن جاتا جو ساری دنیا میں جو چلتا سیدھا چشمہ بن جاتا آجر آجر رضی اللہ عنہ عنظم کہہ کے اس کو اور وہ رک گیا وہاں سے اہل مکہ کے لیے نہیں اسماعیل علیہ السلام کی ایک پیاس اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کا کیا انتظام کیا کہ اس سے کئی صدیوں کی پیاس بجھ رہی ہے کئی نسلوں کی پیاس بجھ رہی ہے کئی قوموں کی پیاس بجھ رہی ہے اور کتنی سدیاں گزر گئیں کتنی تہذیبوں کتنی کو یہ کنواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے, سے قبل چند دنوں کے لیے جب مکے کی آبادی کم ہو گئی تھی یہ کنواں بند کر دیا گیا تھا لوگوں نے بند کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا نشان اس کے علامات اس کی علامات, اس کی علامات و نشانات بھی مٹ چکے تھے مکہ میں کوئی ٹھیک طریقے سے جاننے والا بھی نہ تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت ہوئی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کنویں کو ظاہر کیا اس کنویں کو ظاہر کیا آپ کے جد امجد عبد المطلف عبد المطلف نے خواب دیکھا اتنے ہی شام وغیرہ کی روایت کے مطابق عبد المطلف کو خواب نے بیر زمزم کی جگہ متعین کی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ بیر زمزم کی خدائی کرو عبد نے خواہ میں جو جگہ بتائی گئی اس جگہ جائیں اور لمبہ واقعہ ہے دونوں نے خدائی کی اور وہاں زمزم کا قوان ملا مہترم بھائیو عبد المطلب نے جس دن سے خدائی کی اس وقتے لے کر آج تک یہ قوان کھلا ہوا ہے اور ہر دار اور ہر زمانے میں انسانوں کو سہراب کرتا چلا رہا ہے اور دن دنوں کنویں کو بند کر دیا گیا تھا اوپر سے بند کر دیا گیا تھا لیکن اندر سے اس کے چشمے ویسے ہی جاری تھے اور یہ کنواں ویسے اندر سے زندہ تھا یہ اور بات ہے کہ اوپر سے مٹی دال کے لوگوں نے اس کو بند کر دیا تھا آج اس دور میں اس کنویں کے تعلق سے بہت ساری تاقی ہو رہی ہیں سعودی حکومت نے بہت سارے محدود اور سائنٹسٹ کے ذریعے اس کی تحقیق کرائی حیرت انگیز تحقیقات اور حیرت انگیز معلومات اس کنویں کے سلسلے میں آئی یہ کنواں بیت اللہ سے بیس میٹر کے فاصلے پر واقع ہے کاغت اللہ سے بیس میٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کنویں کی گہرائی سطح زمین سے اور اس کی آخری حد تک تیس میٹر ہے تیس میٹر جبکہ پانی جو ہے کئی میٹر کے بعد شروع ہوتا ہے تیس میٹر کا ایک ہوا اور ایک سیکنڈ کے اندر تقریباً گیارہ سے ساڑھے اٹھارہ لیٹر پانی جو اس کے اندر اس کے چشموں سے نکلتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر اور محققین نے معلوم کیا کہ اس کے جتنے بھی جھرنے ہیں جس میں سے پانی آتا ہے یہ سارے کے سارے جھرڑے بیت اللہ کی سمٹ سے نکل رہے ہیں اور سب سے بڑا جلدا جس میں پانی کی سب سے بڑی مقدار نکلتی ہے وہ بالکل جہاں حضر اسود رکھا ہوا حضر اسود کے نیچے سے نکلتا ہے حالانکہ سائنسدانوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ سائنٹیفک نائیے سے یہاں پانی نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں سائنٹیفک نائیے سے اگر دیکھا جائے یہاں پانی نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں پانی نہیں نکلنا چاہیے ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا کہ یہ یہاں تو حیرت کی بات ہے ایک ہی شے ایک ہی صورت میں یہاں کا یہاں پانی نکلنا ممکن ہے کہ بحر احمر سے اس کو پانی مل رہا ہو بحر احمر جسے ریڈ کہا جاتا ہے کہا کہ بحر احمر ریڈ سے اس کو پانی مل رہا ہے لیکن اس کی بات تو کچھ سائنسدانوں نے رکھ کیا کہ اگر بیل زمزم کا پانی ریڈ کا پانی ہے تو پھر مکے کے دوسرے کنویں سالوں سے صدیوں سے سوکھے کیوں پڑے ہیں اسی ایک کنویں میں پانی کیوں ہے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی شاہ فیصل کے زمانے میں یورپ کے ایک ڈاکٹر نے یہ دعویٰ کر دیا شاہ فیصل کے زمانے میں اس نے دعویٰ کیا کہ زمزم کا جو محل وقوع ہے یہ محل وقوع بچا رہا ہے کہ زمزم کا پانی انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے یورپ کے بعض اخبارات کی میں نے یہ خبر نشر کر دی شاہ فیصل بڑی ایمانی غیرت رکھنے والے حکمران تھے امت مسلمہ اور اسلام کے کسی بھی معاملے میں وہ نمائندگی کرتے تھے شاہ فیصل نے یورپی اخبارات کی اس قبر کے بعد باقاعدہ زمزم کا پانی خود یورپ کی لبارٹی کو بھیجا تحقیق کے لیے ریسرچ کے لیے اور وہاں جب تحقیق ہوئی تو حیرت انگیز معلومات اور حیرت انگیز نتائج اور ریسرچ کرنے والے مسلمان میں غیر مسلم سارے کے سارے محافظین اور سائنٹسٹ اس بات سے مستف ہوئے کہ اس پانی کے اندر دنیا کے اور پانیوں کے مقابلے میں کیلشیم اور میگنیشیم کی مقدار سب سے زیادہ پائی جاتی ہے زمزم میں جس طرح کیلشیم ہے اور میگنیشیم ہے دنیا کے کسی پانی میں وہ او مقدار پائی نہیں جاتی اور پھر ایک نتیجہ یہ بھی نکلا اس پانی کی تاثی رہتی ہے کہ اگر اس کا ایک خطرہ دنیا کے دوسرے پانیوں کے ہزار خطروں میں ڈالا جائے تو ان ہزار خطروں میں اس کی تاسی اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے جبکہ ہزار خطرے دوسرے پانی کے اس کے ایک خطرے پہ غالب نہیں آ سکتے یہ وہ ایک جاپانی سائنٹسٹ نے جو ہے یہ ریسرچ کیا ہے یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے آپ بتاؤ آپ بتاؤ دنیا میں ہزاروں کنویں موجود ہیں سینکڑوں کنویں موجود ہیں بڑے بڑے کنویں موجود ہیں کتنی مدت ہوتی ہے ان کی عمر کیا ہوتی ہے پچاس سال سو سال ڈیڑھ سو سال دو سو سال کا کوئی کنواں آپ بچا سکتے ہیں لیکن قدرت کا یہ کیسا حیرت انگیز کرشمہ ہے یہ وہ کنواں ہے چھوٹا سا کنواں جس کی عمر ہے چار ہزار سال چار ہزار سال سے یہ کنواں انسانیت کو سہرا کر رہا ہے اور پھر غور طلب بات یہ اس سے استفادہ کرنے والے اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد بھی کتنی ہے سالانہ صرف حج کے موقع پر دیکھیں 35 لاکھ اپجات ایا میں حج میں اس کا پانی پیتے ہیں 35 لاکھ اجاز. ایام حج میں اس کا پانی پیتے ہیں اور 35 لاکھ اپجات اپنے اپنے گھروں کو جو زیادہ سفر بنا کے اس پانی کو لاتے ہیں جبکہ سالانہ لاکھوں لا, لا, لا کی تعداد میں جو عمرہ کرنے والے زائرین ہوتے ہیں وہ بھی اس کا پانی لے جاتے ہیں اور سال کے بارہ مہینے سرزمین مکہ اور مدینہ اور ان دونوں شہروں کی ساری عوام کثیر تعداد میں جو اس پانی کو پیا کرتی ہے قدرت کا کیسا حیرت انگیز کرشمہ ہے کہ صدیوں کو سیلاب کر رہا ہے قوموں کو سیرات کر رہا ہے نسلوں کو سیراب کر رہا ہے لیکن اس کی پانی میں تھوڑی بڑی برابر کمی نہیں اس کی ندار میں تھوڑی برابر بھی کمی نہیں اور کتنا بڑا کی نشانی خود کافی ہے اس کا جو پانی ہے اس کے پانی کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی ہے زیادہ بھی ہے یہ رضا بھی ہے زمزم کے اندر صرف انسان کی پیاس کو مٹانے کی صلاحیت نہیں زمزم انسان کی پیاس کے ساتھ ساتھ اس کی بھوک کو بھی مٹاتا ہے آپ جانتے ہیں آدھے مکھی کے واقعات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی آپ کی دعوت کا آغاز ہوا اور آپ کی دعوت کے سلسلے میں اطراف مکہ جو ہیں معلومات ہونے لگی تو ابوظر رفار ہوں جو قبیل رفار کے رہنے والے تھے جو آگے چل کر ایمان لائے عبو ذر رفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جب پہلے پہل مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ مکے میں ایک نبی آئے ہیں جو یہ اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں ابوذر رفاری رضی اللہ نے پہلے تو بھائی کو ویجا جا کر دیکھ کر آؤ بھائی آئے ان کے اور دیکھ کر رہے رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ ایسے ہی عام تھے کہ جب مشرقی نے مکہ نبیم کو خوف ستا رہے تھے تکلیفیں دے رہے تھے ایسے میں وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی کون ہے مکہ آ گئے مکہ آ کر ابوگر رفاری رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں قیام کر لیا دیکھتے رہے حالات کا جائزہ لیتے رہے اور یہ پہچاننا چاہا یہ نبی کون ہے ان کے ساتھ کون اٹھا کرتے ہیں بیٹھا کرتے ہیں حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ابوظر رفاری رضی اللہ چالیس دن قیام کیا انہوں نے وہاں انہیں کوئی جاننے والا نہیں پہچاننے والا نہیں کہ ان کی مہمان نوازی کرے کھلا ہے ابوگر رفاری رضی اللہ عنہ کا بیان مسلم شریف کی روایت ہے چالیس دن میری غذا میں زمزم کا پانی چالیس دن ابو گئے غفاری رضی اللہ عنہ کی رضا کا انحصار صرف اور صرف زمزم کے پانی پہ رہا زمزم کا پانی پیتے رہے اور کہتے ہیں کہ خوب تیر ہوتا تھا میری بھوک بھی مٹی پیار بھی مٹی نہ طریق نے کسی قسم کا مہلان نہ کسی قسم کی تھکان زمزم کا اللہ ابن نقیم نے بھی لکھا ہے کہ میں نے بھی دیکھا وہ اپنے زمانے کی بات لکھتے ہیں ظاہر باتیں آج کی طرح سے ہوٹلیں ووٹلیں تو نہیں تھی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے مکے میں جو پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن ایک دانہ نہیں کھاتے ان کا سارا دار و مدار میں رمزن کے پانی پر اور اس رمزم کے پانی سے وہ قوت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے جو قوت کے غذا سے پیدا ہوتی ہے اور پھر غذائیت کے ساتھ ساتھ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت جس سے ہر کسوں ناقص واپس سے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم علی معاشوری بالا علی زمالی معاشوری بالا مسند احمد ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد پورا ہوگا بیماریوں کی امراض کی شفا کے لیے آپ پیتے ہیں شفا ملے گی اپنے دکھ درد کے علاج کے لیے پیتے ہیں آپ کے دکھ درد سے علاج ہوگا اللہ ابن قیم نے لکھا ہے زاد میں مشہور محدید عبد اللہ اب المبارک کے سلسلے میں عبد اللہ ابن المبارک جب مکہ گئے مکہ جا کر زمزم پینے لگے تو سب سے پہلے انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا ہے اللہ جو حدیش ہے ماں گم گم علی ماشوری وہ حدیث پہلے سنت کے ساتھ بیان کی کہا کہ پروردگار دیکار میں نے اپنے فلاں استاد سے سنا ہے انہوں نے فنام تاوئی سے سنا ہے انہوں نے تیرے نبی کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے جابر نے تیرے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ماں زمزمالی نا شوری بانا زمزم زم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد پورا ہوگا دگاروں تیرے نبی کے اس فرمان کے مطابق آج میں زمزم زم کا پانی پیتا ہوں قیامت کے دن کی پیاس کی شدت کے مقابلے کے لیے قیامت کے دن جب ساری انسانیت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی دل بلا رہی ہوگی برور دیگارہ سیامت کے دن کی پیاس کی شدت کو ہلکی کرنے کے لیے سے آج میں یہ زمزم کا پانی پی رہا ہوں حافظ حضرت سلانی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے مشہور محدث مشہور محدث جنہوں نے صحیح بخاری کی وہ شرح لکھی پتول باری جو پوری پوری تاریخ کی سب سے بہترین اور سب سے جامع شرح ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علی اپنے بارے میں لکھتے ہیں جب میں مکہ گیا تو میں نے زمزون پیتے ہوئے یہ دعا کی پرور مجھے حافظ زہبی کا حافظہ دے دے امام زہبی کی یاد دے دے امام زہبی جو حافظ ابن حضر سے پہلے گزرے ہیں بہت بڑے محدث بہت بڑے محدث, بہت بڑے محدث غیر معمولی یاد والے غیر معمولی حافظے والے نام ذہبی جنہوں نے پیرو عالمی نبلا جیسی بے نظیر کتاب لکھی پچیس چھبیس جلدوں میں جس میں پوری سات صدی میں گزرے ہوئے علماء محدثین فبحا زحاد عباس کی سمان حیات مرتب کر دی جنہوں نے تاریخ الاسلام کے نام سے اسلامی اسلام کی ہسٹری پوری مرتب کی پچاس جلدوں میں پچاس والے ان میں حافظ زہبی کا حافظہ بڑا مثالی ابن حضر کہتے ہیں میں نے زمزم پیتے ہوئے دعا کی پروزگارا مجھے حافظ زہبی جیسا حافظہ دے دے امام زہبی جیسی یاد دے دے اور حافظ ابن حضرت کو وہ حافظہ ملا وہ یاد ملی وہ جو بھی یاد کر لیا کرتے تھے گویا پتھر کی لکیر پتھر کی لکیر بن جاتا تھا یہ دراصل نبی ترین نبی کریم سرسن کی یہ جو کا کہ جو حریف ہے ماں اس دن میں ہماری ماشوری اس کا نتیجہ ہے اور جہاں تک شفا کی بات اگر ہم کرتے ہیں شفا کی بات اگر ہم کرتے ہیں یہ ماں شافی ہے حیرت انگیز شفا اللہ نے اس پانی کے اندر رکھی ہے جہاں میڈیکل سائنس پوری طرح سے ناکام ہو جائے یہ پانی وہاں سے اپنا علاج شروع کرتا ہے یہ پانی وہاں سے اپنا علاج شروع کرتا ہے اسلام کی پچھلی چودہ سو سال تاریخ کو چھوڑیے آج کے واقعی پڑی آپ شاید دسیوں نے سینکڑوں نے ہزاروں اور غنیت واقعات آپ کو ملیں گے اور میں سمجھتا ہوں سے میں سے ہر ایک کھیل سے کتنے واقعات ہیں امام ابن القیم اپنے زانے کی بات لکھتے ہیں میں مکہ گیا مکہ گیا تو شدید بخار میں مبتلا ہو گیا شدید بخار میں مبتلا ہو گیا اور حالت بغیر وہ ہو گئی اللہ ابن قیم لکھتے ہیں میں نے اپنا پورا علاج ان دنوں محض جنزم کے پانی سے کیا محض جنزم کے پانی سے کیا اور مجھے مجھے شفا ملی اور میں نے ایک موقع سے آپ کو مرادس کی ایک فلمی اداکارہ لا حل کا واقعہ سنایا تھا جو اس دور کی ایک مرادش کی فلمی, فلمی اداکارہ تھی جس کی زندگی فلموں میں گزری فلموں میں اداکاری کرنے میں گزری اور کینسر میں مبتلا ہو گئی کینسر میں مبتلا ہو گئی وہ بھی تیسرے درجے کا تھرڈ اسٹیج کا کینسر تھرڈ تھرڈ اسٹیج کے کینسر میں جہاں نقبہ مایوس ہو جاتے ہیں اس نے اپنے بارے میں خود لکھا ہے ڈاکٹروں کے علاج سے مایوس ہو گھر جب شفا نہیں مل رہی تھی میں نے مکہ مکرمہ کا قصد کیا رمضان کا مہینہ تھا آخری اشرا میں نے بیت اللہ میں احتکاب کیا بیت اللہ میں احتکاب کیا صبح شام میں کثرت سے رمزم کا پانی پیٹ بھر کر پیتی تھی اور میرے زخم میرے بدل میں جو زخم نکل آئے تھے ان زخموں پہ انہیں میروں کے جب میں اپنا احتکاب ختم کر کے واپس مناقش پہنچی اور میں نے جب ڈاکٹروں سے معائنہ کروایا تو ڈاکٹر سب کے سب حیران رہ گئے یہ کیا چیز ہے کیسے تمہیں تمہاری آدمی بیماری ختم ہو چکی اور بعد میں پوری طرح سے مرض ختم ہوا اور یہ واقعہ سعودی عرب کے معتبر اخبارات میں ہے اور باد کے شاگرد شیخ السلحان نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے لئلا کے حوالے سے ہم صنعت کے ساتھ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کوئی اصل کچھ بات نہیں ہے تو محترم بھائیوں ایسے دسیوں واقعات اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑوسی ملک کے جانے مانے مشہور علیہ تعلیم ان کی کتاب ہے سفر اعجاز سفر اعجاز میں علامہ صاحب نے اپنے انہوں جامعہ اسلامی مدینہ مدورہ منور صبح زیر تعلیم تھے اس وقت کے حالات لکھے اپنے حد عمرے لکھے ہیں علامہ صاحب نے لکھا ہے علامہ اسلام صحیح رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں مدینے میں جس وقت زیر تعلیم تھا تو میری گردے میں پسی کو اس کی شکایت ہو گئی اور معاملہ ایسا تھا کہ مدینے کے ہسپتال کے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو تو آپریشن کر کے نکالنا اس کو تو آپریشن کر کے ہی نکالنا ہے اللہ صاحب لکھتے ہیں میں نے آپریشن کا نام سن کر میں ڈر گیا اور سیدھے ڈاکٹر کو بنا بتائے ڈسچارج ہوئے بڑے سیدھے اپنے ایک دوست کے ساتھ مکہ نکل گیا میں مکہ آیا بڑی تکلیف سے آیا میں اور آ میں نے کسی طرح سے طواف کیا عمرہ کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے بعد ملتظم کو پگر کے خود دعا کی ملتظم جو کہ بیت اللہ کا بیت اللہ کا دروازہ ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ملتظم کو پکڑ کر اور دعا کرنے کے بعد جاگے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پیا اور جب زمزم کا پانی پی چکا ضرورت میں سے ہوئی اور جیسے میں ضرورت کو گیا پیشاب کے راستے سے وہ کندری الخب نکل گئی گوترم بھائیو یہ میں نے بطور مثال بطور نمونہ چند واقعات پیش کیے ہیں ایسے میں نے کہا چاہے نہیں آپ کو اسی دور کے ہزاروں واقعات مل سکتے ہیں تو جو یہ بتاتے ہیں کہ زمزم کا پانی اور زمزم کا کنواں قدرت الہی کی وہ منہ بولتی نشانی ہے جس کے آگے ساری ساری ترقیاں حیران ہے سارے افراد حیران ہے سبحان اللہ اللہ کا وعدہ ہے تنوری مایافا سے اے لوگو ہم تمہیں قدم قدم پر آنکھوں و انفس میں اور تمہارے اندر بھی ہماری قدرت کی ایسی نشانیاں دکھاتے رہیں گے جس سے اسلام کا حق و واضح ہو جائے پیغمبر اسلام کا حق و واضح ہو جائے اور قرآن مجید کا کتاب پر حق و واضح ہو جائے تو لہذا حج کے ایام آئے ہیں یہ تجدید ایمان کے ایام ہیں اپنے ایمان کی تجدید کے ایام ہیں صرف اسراج کی ہی نہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج کے ایام حج کی عبادت اپنے ایمان اور اپنے توحید کی تجدید کا درد دیتی ہے آپ کے مسلمانوں کو بھی ایمان اور سامنے آج کے خطبے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ جسے ہم گزر رہے ہیں ستائیس تاریخ ہے آج اور بس دو دن بعد ہم میں داخل ہونے والے ہیں کا پہلا عشرہ بڑا محترم اشرہ ہے میں نے آپ کے سامنے صورت الفجر کی سدائی آج میں دلاوت کی اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کے ساتھ دس راتوں کی کھا رہے ہیں قسم ہے دس راتوں کی ول یا لناش تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان دس راتوں سے مراد دلچس کا پہلا عشرہ ہے دلچسپ کے پہلے دس دن ہے اس کے اہمیت کا اندازہ کرو کہ رب العالمین پسند کھارا ہے اس عشرے کی قسم ہے دس راتوں کی تو یہ بڑا محترم اشرہ ہے اس اشرے میں زیادہ سے زیادہ عمل سارے کرنا چاہیے نیک مال کرنا چاہیے مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے پہلے اشرے میں نیک عمل اللہ کو بے حد پسند ہے صحابہ نے گا اللہ کے نبی جہازی سلی اللہ سے زیادہ یہ عمل پسند ہے آپ نے کہا کہ ہاں دلیش کے پہلے عشرے میں ہونے والا عمل صالح ہے جہاز کی اللہ سے زیادہ افضل ہے ہاں اللہ ہے کہ کوئی مجاہد جہاد سے نکلا ہو اب اس کی جان بھی جائے اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اس کا مال بھی شہید ہو جائے اس مجاہد کا لحاظ افضل ہوگا ورنہ تو دوسرے مجاہدین کے لحاظ کے مقابلے میں دلیش کے پہلے عشرے میں ہونے والا عمل صالح سب سے زیادہ افضل ہے تو محترم بھائیو اس عصرے کا احترام کریں جو دو دن بعد شروع ہونے والا ہے احترام کریں عبادات کریں روزے رکھیں قرآن مجید کی کھلاوت کریں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں اور ایک اور تعلیم جو اس مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جو آحبات سلما رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے کہ جو بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں عید البحا کی مناسبت سے جو بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ دلحد کا مہینہ شروع ہوتے ہونے کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے اس لیے جو بھی قربانی کرنے والے ہیں انہیں کٹنگ کرانا ہو ناخن کٹوانے ہو وہ ابھی دو دن کے اندر یہ ہی کرنے ہیں اس لیے کہ ہم دو دن بعد دلحید کے مہینے میں محترم مہینے میں داخل ہونے والے ہیں یہ مبارک دن شاعر اللہ میں سے ہوتے ہیں اللہ کے شعائر ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں قرآن کہتا ہے شاعر اللہ کو انامل سکول پلو شاعر اللہ کا احترام کرنے والے شاہد اللہ کی تعظیم کرنے والے متقی لوگ ہی ہوا کرتے ہیں تو لہٰذا شاہد اللہ کا احترام کریں شاہد اللہ کی تعظیم کریں اور پھر جو آپ قربانی کے جانور وغیرہ پیچھے خرید رہے انہیں چاہیے وہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ جانور ایسا نہ ہو کانا نہ ہو لنگڑا نہ ہو کنکٹا نہ ہو بلکہ سالم جانور ہو صحیح جانور ہو اس لیے کہ قربانی کا جانور ہمارے جذبہ ساتھ اور ہمارے جذبہ بندگی کا مظہر ہوتا ہے جانور جتنا عمدہ ہوتا ہے گویا ہم زبان آخر العالمین سے یاد کر رہے ہیں پرور د ہمارے دل میں تیرا جذبہ بھی ایسا ہی عمدہ ہے ایسا ہی پروا ہے جانور اگر ہو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ ہمارا جذبہ ساتھ بھی ایسے ہی لنگڑا ہے اندا ہے لولا ہے کنکٹا ہے اس لیے جانور ایبدار نہیں ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے ان تعلیمات کا لحاظ رکھیں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دل کا یہ پہلا اشرم ہو اللہ سبار و کے جو بھی محترم ایام ہے ان کے احترام اور ان کی تعظیم کا کماقول کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور حج کے جو ایام ہے ان ایام سے جو دروس اور جو عبرتیں ہمیں اور آپ کو حاصل کرنی ہیں رب العالمین وہ تمام عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بارک اللہ بار اللہ علیہ اللہ, اللہ تعالیٰ جو